بس اللہ و رحمۃ اللہ صحمۃ علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ ملشہرس میں موجود تمام برادران اور تینوں گروپس انوائم اور ورن الواشہ باقی تمام سامع برادر خانہ سب کچھ باقی سلامت کرتے ہیں ہمارا اس سلسلے درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے ہیں اور دعاؤں کے توضیحات میں ہیں تو دو سجدوں کے درمیان جو چھوٹی دعائیں پڑھے جاتی ہیں ان کے شرع شرط جو میں نے آپ بتایا ان دعاؤں کو پڑھنا سنت ہے لیکن دو سجدوں کے بیچ میں کمر سیدا کرنا واجب ہے ہاں جی دو سجدوں کے بیچ میں کمر سیدا کرنا واجب ہے تو ان دعاؤں کا پڑھنا چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا پڑھنا سنت تو اس میں آج جو ہے تیسری رکد میں تیسری رقد میں آپ جب پہلے سر جیسے سر اٹھیں گے تو جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی مختصر توضی ہے تیسری جو ہے پودہ خفیفہ میں تو وہ دعا یہ ہے بسم اللہ القیبی قرآن دعا ہے قرآن یہ دعا قرآن پاک میں سورہ مومن آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے آخری آیت ہے سورہ سرع ممن قطع المن پارے میں جو ہے یہ سرا موجود. موجود یہ دعا موجود ہے ہیں رب بغفر، رب بغفر دعا یہ ہے رب غفر رب بے غفر ورحم معنت خیر الراحم امیر کبھی فرماتے ہیں تیسری زور کے تیسری رکت کے جو ہیں دو پودے خفیفہ میں دونوں سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھیں رب بے غفیر ورحم معنت خیر الراحم ایک تو یہ اس دعا کی اہمیت یہ ہے کہ اس دعا کے شروع میں قل ہے کل اللہ تعالیٰ نے کل یعنی کہ اللہ یہ دعا یہ وہ عظیم دعا ہے جو اللہ نے خود ہمیں سکھایا کیونکہ ہمیں واقعی دعا کرنا بھی نہیں آتا ہے ہمیں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اللہ سے مانگنا ہے کون سی چیز ہمارے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہے ہمیں تو دنیا چاہیے دنیا میں مال چاہیے دولت چاہیے اعزاز چاہیے اولاد چاہیے کرسی چاہیے طاقت چاہیے ہمیں سلامتی چاہیے ہم تو دنیا کی ان چیزوں کو دورا کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا دنیا کے سے زیادہ آخرت پر توجہ ہے تو یہ وہ دعا جو اللہ نے خود سکھایا کیونکہ اس سر سر قرانی آئے تھے یہ دعا اور اس دعا کے شروع میں لفظ قل ہے یعنی آئے یوں ہے قل رب و کل رب فرور رحمین یعنی اے بندے مومن یوں دعا کرتے رہو تو اے بندے مومن تو یوں دعا کرتے رہو ہے اور فرما کر جو دعا کو کرنے کا حکم دے کر پھر دعا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے دیکھا زنگر میں ہمارا اللہ کتنا مہربان ہے ہاں بندے کو جب پکارنے کا جو ہے ادب بھی نہ آتا ہو بندے کو پکارنے کا حد صحیح الفاظ بھی اس کا علم نہ ہو اس کو پتہ نہ ہو کیا کیا چیزیں اہمیت کا حامل ہے کن الفاظ سے پکاریں تو اللہ خوش ہو جاتی ہے ہاں اور کن الفاظ کو اللہ کے اسماء ہو دعا کے قبلیت میں زیادہ مدخلیت رکھتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں ہے نہیں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. اس دعا کے شروع میں اور تمام دعاؤں کے شروع میں اقرآن میں جو دعائیں ہیں زیادہ تر ربی کا لحفظ ہے اور الحم الرحمین خیر الرحمین وغیرہ کے الفاظ سب کے شروع میں یہ غور الرحیم تو یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ نے خود بندوں کو سکھایا ہے اس حوالے سے یہ دعا بہت اہمیت کے حامل ہے تو ربی بھی رب فر رب یعنی اے میرے رب اس میں رب جس یا رب بھی ہیں یا عرب عربی ہر ندا کو حاضر کیا پھر آخر میں یا آتا تھا شروع میں یا پھر ندا آتا تھا یاربی تھا تو پھر آخر سے بھی یہ کو ہٹا دیا اور شروع سے بھی یار پھر پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آخر سے بھی یہ کو ہٹا دیا اور پھر باقی نیچے زیر رکھ دیا اور اب جانتے ہیں کہ بھائی زیر رکھنے سے یہاں کی یا موجود ہے تو اس کا حاضر کر لیتے ہیں جی عام تو پر منادع میں تو یا رب بھی اے میرے رب اے میرے پالنے والے ہیں جی اے میرے مالک اے میرے رازق ان معنی میں لیا ہے تو اے میرے رب جب اغفر ہاں جی تو بخش دے تو بخش جے ہاں ایک امر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے اللہ نے خود سکھایا دعا کے دعا کے مقام پر ہیں کیونکہ امر کبھی کس کام کی کرنے پر حکم ہوتے کبھی دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ بندہ جب اللہ سے مانتے ہیں تو چھوٹے بڑے سے کوئی چیز مانتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں ہاں تو یہاں اللہ نے ہمیں دعا کے سکھایا ایک پھر بخش دے ہاں کیونکہ غفرا یا غفران یہ سب منظر بانی بخش دینے کے معنی میں ہے گناہ معاف کرنے کے معنی میں تو ایک پھر اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اے میرے رب اے میرے پرو اغفر میرے گناہوں کو واس دے ورحم اور تو مجھ پر رحم کر ہاں جی لفظ رحم جو ہے ارحم یہ ومر کا سگا ہے فی العمر ہے رحمۂ یرحموس ہاں جی رحم یرموس رحم, رحم کا معنی میں ہے اس کا در لکھا ہے تو رحم کر تو مہربان ہو جا تو نرم دل ہو جا یہ معنی لکھا ہے مہربان ہونا نرم دل ہونا ہاں جی رحمہ یا کے معنی میں تو ارحم اے اللہ تو مجھ پر مہربان ہو جا ارحم اے اللہ تو میرے سلسلے میں جو ہے تو شفقت کرنے والا ہو جاؤ جو اللہ کے لیے نرم دل ہونے کے ماحول نہیں رکھتا ہے نرم دل ہونے کے جو نتیجہ ہے وہ شفقت ہے مہربانی ہیں وہ اللہ میں موجود ہے کیونکہ اللہ کا ہمارے طرح کا کوئی دل تو نہیں ہوتی ہے تو لہٰذا ارحم یعنی اے اللہ تو رحم کر تو ہم پر مہربان ہو جا تو ہم پر شفقت کر یہ معنی میں اور اللہ خود سکھاتے ہیں تم بندہ مجھ سے یوں دعا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم سے ہی انسان کی آخرت اور دنیا سنور سکتی ہے اگر وہ ذات ہم پر رحم نہ کرے ہمارے اپنی کردار اور کرتوت پر چھوڑے رہیں رہے تو انسان کتنا بدبا ہو جائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے لہذا اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھایا رب میرے بندہ تو یوں دعا کرو یوں دعا کرو اے اللہ اے میرے رب اغفر تو میرے تمام گناہوں کو غور دو ورحم اور میری مجھ پر رحم کرو اے میرے اندر جو کمزوریاں ہیں عبادت و بندگی اور تیرے دعات حرمان برداری کے حوالے سے اور یقیناً میں کسی چیز کا میں حقدار تو نہیں ہوں تیرے طرف سے لہٰذا تو اپنے لطف کرم سے ہمیں فرما دے اے اللہ تو مجھ پر رحم کر وانتا اور اے اللہ تو یہ ہے تو کے معنی میں آتے آپ اور تو کے معنی میں آتا ہے, آپ اور تو کی معنی میں اتا ہے ون اللہ تو ہی خیر الرحیم ہاں جی خیر کا لفظ جو ہے یہ اخیر اس میں سے ہے آج کے انگلش میں آتا ہے ڈگریز گڈ بیٹر بیسٹ ہاں جی اسی طرح جو ہے بہت اچھے کے معنی میں تو یہ خیر بھی اخیر کے معنی میں اخیر کے معنی کیا ہے بہت بہتر اور بہت زیادہ بہتر بہترین کے معنی میں اور بہت تو یہاں خیر الرحمین بہت خیر والا ہاں بہت خیر والا بلائی والا اس معنی میں آتا ہے اور کبھی کبھار مال کے معنی میں بھی خیر آتا ہے لیکن یہاں مال کے معنی میں نہیں ہے جی تو یہاں پر جو ہے خیر ان معنی میں وانتا خیر و خیر یعنی بہت زیادہ ہاں جی اور بہترین رحم کرنے والا یعنی راہمین جمع کر سیکھا ہے راہیمن سے جمع کر سیکھا ہے ہاں جی راہی راہیمون آتا ہے پھر اور کبھی راہیمینہ کے سر میں استعمال ہوتے ہیں معنی دونوں کا ایک ہے تو راہمین خیر اضافہ و نیسی یہ حالت جاری میں ہے تو خیر الرحمین یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ اور بہترین رحم کرنے والا اللہ سے محتب ہے اے اللہ تو الرحمین راہمین یعنی رحم کرنے والے سب رحم تمام رحم کرنے والے میں جتنا میں جتنے بھی سب سے مہربان لوگ ہیں ان سب میں بھی ان سب سے بھی سب سے زیادہ رحم کرنے والا سب سے زیادہ مہربان سب سے زیادہ شفیق اللہ ہے اللہ خود ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں یعنی اللہ خود ہم سے یہ فرما رہے ہیں بندہ میں خیر الرحمین ہوں لہٰذا مجھ سے تم رحم کی درخواست کرو لہٰذا تم مجھ سے گناہوں کی بخشش کے تر درخواست کرو لہذا تم مجھ سے اپنی ہر چیز انج سے مانگو چونکہ میں خیر الرحمین ہوں میں بندے کے ساتھ برابری نہیں کرتا ہوں بندے کی گوگاؤں خطاؤں کے بنیاد پر میں اس کو محروم نہیں کرتا ہوں ہیں اس وجہ سے ہمارے بتی زبان بولتے ہیں عط سونچک پا حسچن اور سونچیک پا اللہ کے معنی میں یعنی اللہ وہ ذات ہے جو ہزار باپ سے بھی زیادہ ہزار باپ کی شفقت اور ہزار ماہ کی شفقت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانیاں بند سے پر زیادہ ہے لہذا یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دعا ہے اور قرآن دعا ہے ہیں کہ اللہ خود ہمیں یہ دعا سکھاتے ہیں بندہ مجھ سے اس طرح دعا مانگو جب اللہ خود دعا سکھاتے ہیں تو اللہ خود کے سکھائے ہوئے دعا بندہ جب پڑھ لیتے ہیں خلوص دل سے تو کیوں قبول نہیں ہوگا ضرور قبول ہوگا نظر میں جب آپ یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو ذرا میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخشیں گے ہم برحم بھی کریں گے اور ہمارے دنیا آخرت دونوں سن جائیں گے اور عصر کے جو ہے آخری ریکعت چوتھی ریکعت کے جو ہے قودہ خبر یہ جو دعا پڑی جاتی ہے وہ یہ ہیں ربنا بنا لنا خاتوائے رب بنا پہلے میں رب بھی ہے ہاں واحد کی زمین تھا یا ابھی نہ جمع کی ضمیر ہے متقل مال غیر ہوتے ہیں ہمارے کے معنی میں نہ رب وہی لب کے معنی میں رب کے بہت سے معنی میں نام لوگ ہے مالک پرور نگار جی اچھا ان معنی میں عصم ہوتے پرورش پال والا پالنے والا تو رب بنا اے ہمارے پالنے والا اب یہاں نہ آ گیا تو ہمارے کے معنی میں ہے اے ہمارا ہمارے پالنے والا اے پھر تو ہمیں اللہ تو بہ جائے ہمارے لیے کن چیزوں کو خطا یا نہ ہمارے خطاوں کو خطا یا جو ہے یہ لفظ یعنی حتیعتون کی جمع ہے خطی ان کی جمع حتیع آت بھی آتا ہے اور خطایا بھی آتا ہے ہاں جی اور اس کا معنی جو ہے خطیہ کا معنیٰ اے اللہ ہمارے خطایا کو بادے اس کا معنی لکھا ہے کہ وہ لکھا ہے خطایا کا ہاں جی خطیا کا غلطی فاش غلطی لغزش بھول چوک صحو قصور ظلم جرم بدعنوانی خلاف ورزی جارحانہ عمل گناہ ہاں جی یہ تمام مانی جیل والد نویل لغت میں لکھا ہے تو گویا کہ اللہ سے جب آپ کہتے ہیں رب نا فل خطا اے اللہ بہ دے ہمارے خطاؤں کو یعنی اے اللہ بحث دے ہماری بڑی بڑی غلطیوں کو ہماری لازشوں کو بہس دے ہمارے بول چوک سے جو غلطی ہوا ہے سے جو غلطی ہو وہ بہ ہم سے جو قصور ہوا وہ بہ دے ہم نے جو ظلم کیا اپنے پر لوگوں پر اس کو بہ دے ہم سے جو جرم جن ہم جن جرم جس جی جرم کو ہم اتخاب کرتے ہیں نا گناہ کی صورت میں اور وہ او سب جو ہے خلاف ورزیاں کی اور ہماری زندگی کی بدعنوانیاں اور جو بھی جارحانہ عمل ہے جس سے تو ناراض ہے اور گناہ ان سب کو ہم سے بہجے قطایہ کے جتنے معنی ہیں نا وہ تانا معنی کا ان تمام خطاع کا کوتاہیوں کا اللہ تعالیٰ سے بخش کی ہم دعا کرتے ہیں تو ربنا فل لنا خطا یانا یا ہمارے رب بناؤ پھر اللہ خطایانہ یہ ہمارے ربحج ہے ہمارے خطاؤں کو اس لیے یہ آیت جو ہے اس کے شبی یہ سیم سے سیم یہ دعا مجھے قرآن میں نہیں ملا لیکن اس کے شبع دعائیں ہیں سورتحا نمبر ترہتر میں ہیں وہاں فرماتے ہیں ان نہ آمن بے رب نہ لیا پھر اللہ نا خطۂانہ ہیں اللہ بے شک ہم نے ایمان لایا ہمارے رب پر تا لیا فر اللہ نہ تاکہ وہ بحث جی ہمارے لیے خطا نہ ہمارے خطاؤں کو اس لیے معلوم ہوتا ہے ایمان کے نتیجے میں ہی انسان کی گناہ بخشی جاتی ہے ایمان کا مطلب یہ اب اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم ہونا لبے کہنے کے معنی میں. جب اب اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو بحث دیں گے اس طرح ایک سورہ سرِ شراء دمرکاون میں ہے واہ فرماتے ان نا نہ تماؤ یعق فرانا ربنہ ہم بے شک ہم یہ تعزو اور تمنا رکھتے ہم تم رکھتے ہیں خواہش رکھتے ہیں کہ بخش دے ہمیں ہمارے پرودگار یا یق فرلانہ ہمیں بس ربنہ ہمارے پرودگار خطا یانہ یعنی ہماری لازشوں کو ہمارے بڑے بڑی گناہوں کو فواش غلطیوں کو ساہو قصور اور ظلم جرم کو اللہ بھاس دے بس یہ کہ ہم امید رکھتے ہیں ان نا کن اول اور بے شک ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں البتہ جو ہے یہ ان نقن اول الممن یعنی اللہ تعالیٰ جب کوئی نوی تعلیم لے کے آتے ہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں تو یہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی طرف سے ہے جیسے مولانی اسلام جیسے عظیم ہشن کی طرف سے تو یہ سب جو ہے خوبصورت یہ بھی ایک لحاظ ہے دیکھا جائے تو رب نافل حتیانہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا تو قرانی دعا ہی سے لیا گیا ہے تھوڑی تصرف کے ساتھ تو چونکہ یہاں یہ اللہ تعالی خود بہتر جانتے ہیں بندے کھلکون سی دعا سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں تو انہیں دعاؤں کو اللہ نے قرآن میں مختلف انبیاء کے زبانوں سے اور کبھی خود نے ڈائریکٹ حکم دیا بندہ مجھے اس طرح دعا کریں تو امیر کمبی صدر رحمت اللہ علیہ نے ایسے یہ اور بہت ہی جامع ہیں ہمارے گناہوں کو ان دعاؤں کے پڑھنے پہ پر ہمارے گناہوں کے بخشش کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہیں ان دعاؤں کو ہم نے یہاں نماز کے دو سازوں کے بیچ میں دو کے بیچ میں جو قدِ خطیفہ ہے اس میں پڑھنے کے لیے ہم نے فرض نمازوں کے لیے اپنے دعائیں ہمیں دے دیا ہے ان آپ لوگوں کو کل بتائی ان دعاؤں کو پڑھنا بہتر ہے اور کسی کو یاد ہو جائے تو یہ قرآن دعا ہے اور یہ بہت جامع دعائیں ہیں اس میں ہمارے اچھے ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے منگا گیا ہے ہاں جی لیکن اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہو تو کوئی بھی اور دوسری دعائیں اللہ ربی من اللہ رب کو الظم وات ولیہ یا اللہ یا رحمٰن ایسی کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم ہمارے بزرگان دین کی دیوی تعلیمات پر عمل کرنے کو اللہ تعالیٰ سے درگاہ میں ہاں جی پوری پوری حضور قلب کے ساتھ ہاں جی دعائیں کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دی امین عراب بنانا